باب نمبر چوالیس صوفیہ کرام کی لباس پوشی اور اس کے مقاصد لباس بھی نفس انسانی کی ایک اہم ضرورت ہے اسی کے ذریعے سردی اور گرمی سے تحفظ ہوتا ہے جس طرح کھانے سے بھوک کو دور کیا جاتا ہے اسی طرح لباس سے جسم کو سردی اور گرمی سے بچایا جاتا ہے اور جس طرح نفس بقدر ضرورت کھانے پر قانے نہیں ہے بلکہ زیادہ کی خواہش کرتا رہتا ہے اسی طرح یہ نفس لباس بھی نو ب چاہتا ہے اور اس میں نئے نئے طریقے وضع کرتا ہے ہے. اس سلسلے میں اس کی خواہشات رنگا رنگ اور ضرورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں ایک پاک نظر درویش کا نظریہ لباس ایک صوفی سے کہا گیا کہ آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے انہوں نے فرمایا ہاں لیکن یہ حلال کمائی سے بنایا گیا ہے ان سے کہا گیا کہ میلا اور کسیف بھی ہو گیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں لیکن یہ پاک ہے اسی طرح ایک مخلص صادق کا لباس کے سلسلے میں نصب العین یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال کمائی کا ہو خواہ کیسا ہی ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دس درہم کا پک کپڑا خریدے اور ان درہموں میں ایک درہم بھی حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہیں فرمائے گا اور نہ اس کی طرف اس کے صرف و عدل کو شرف قبولیت بخشے گا وجائے حلال یعنی حلال کمائی کے بعد صوفی اس چیز پر نظر ڈالتا ہے کہ اس کا لباس پاک ہو اس لیے کہ صحت نماز کے لیے تہارت لباس شرط ہے ان دو باتوں کے بعد پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ لباس اس کو سردی یا گرمی سے بچا سکے کہ اس میں مصالح جسمانی پائی جاتی ہیں ان باتوں کے علاوہ اگر نفس کسی اور بات کی خواہش کرتا ہے یعنی لباس خوش وضع ہو خوش رنگ ہو قیمتی کپڑے کا ہو تو یہ تمام باتیں فضول ہیں اور ان کا مقصد نام و نمود ہے اور کے سوا کچھ نہیں مخلص درویش و صوفی کا نظریہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا مندی یعنی سترے عورت کے لیے لباس پہنے علاوہ ازیں یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ خود کو سردی یا گرمی سے بچائے یعنی نفس کی حفاظت سردی یا گرمی سے کر دے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن الٹے کپڑے پہنے ہوئے نکلے یعنی خرقہ الٹا پہنے ہوئے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ تب ان کو اس کا علم ہوا کہ وہ الٹا لباس پہنے ہیں جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اس کو سیدھا کر کے پہن لیں لیکن فوراً ہی انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا کہ جب میں نے یہ کپڑے پہنے تھے تو نیت یہ تھی کہ میں ان کو لوجہ اللہ پہن رہا ہوں اور اب میں محض لوگوں کے دکھا وے کے لیے اپنی پہلی نیت کو فسق فسق نہیں کروں گا چنانچہ آپ نے لباس کو اسی طرح الٹا پہنے رکھا پلٹ کر نہیں پہنا الٹ کر نہیں پہنا صوفیہ حضرات اخلاص کی تہارت سے مختص ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کو اخلاقی تہارت حاصل ہوتی ہے وہ ان کی صلاحیت اور اہلیت اور استداد کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے نفوس میں ودیت فرما دیتا ہے لہذا ان کے پاکیزہ اخلاق ان کی صلاحیت نفس اور ان کے تناسب کا پتہ چل جاتا ہے اور اسی تناسب کا اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اشارہ کیا ہے فائدہ سوئی تو ہو وہ نہ فخ تو ہی میں روح ہی جب میں اس برابر میں اس برابر کروں اور اس میں اپنی روح سے پھونکوں اس تصوی اور ہمواری سے مراد وہی تناسب ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے بس اسی تناسب کے پیش نظر یہ مناسب ہے کہ ان کا لباس ان کے کھانے کے مطابق ہو جیسا اور جس قسم کا وہ کھانا کھاتے ہیں اسی معیار کا لباس ہو اور ان کا کھانا ان کے کلام کے مطابق ہو یعنی لباس، طعام اور کلام میں یکرنگی اور تناسب ہو اور ان کے کلام اور ان کی نیند میں بھی ہم ہماہنگی اور تناسب ہو اس لیے کہ نفس میں جو تناسب موجود ہے وہ علم کا تابع ہے یعنی بغیر علم کے نفس میں یہ تناسب پیدا نہیں ہو سکتا اور احوال کی تشابہ اور تماسل یعنی یکسانیت پر علم ہی کے ذریعے حکم لگایا جا سکتا ہے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اسی باعث ہر عہد اور ہر قرن کے صوفیہ آمیزش نفس اور خواہشات کے دخیل ہونے کے سبب اس تناسب کا التزام رکھتے تھے جس حد تک یہ تناسب ان میں موجود تھا وہ ان کے بزرگان صلف کے احوال کا معمولی سا فیضان تھا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ صوفیاء کرام کو یہ تناسب اپنے شیوخ کے حال سے میسر آتا ہے جب وہ اپنے شیوخ میں یہ تناسب احوال پاتے پاتے تھے تو اپنے حال میں بھی اس تناسب کو بحال رکھتے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تناسب حال کی ایک مثال شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تین درہم کا لباس پہننا چاہتا ہے لیکن اس کا پیٹ پانچ درہم کی قیمتی غذا کھانا چاہتا ہے یہ عدم تناسب ہے شیخ دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس لیے ناپسند کیا کہ اس میں تناسب موجود نہیں تھا یعنی لباس و تعام میں عدم تناسب کے باعث اس کو مکروح سمجھا بس جس صوفی کے کپڑے موٹے اور کھدرے کپڑے کے ہوں یعنی تناسب کے پیش نظر اس کا کھانا بھی معمولی قسم کا ہونا چاہیے اگر کسی صوفی کے لباس اور تعام میں یہ عدم تناسب پایا جاتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت کے انحراف یعنی کجی کا پتہ چلتا ہے یعنی عدم تناسب اس کے انحراف اور تبا کی دلیل ہے یعنی اس کی تباہ کا میلان ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف ضرور ہوگا لباس کی صورت میں تو مخلوق میں نام و نموت کا حصول اس کا باعث ہوگا یعنی وہ چاہتا ہے کہ معمولی پیون دار کپڑے پہن کر مخلوق میں متعارف اور نمایاں ہو جائے اور خلق اس کی طرف رجوع کرے اور کھانے کی صورت میں انتہائی حریث اور تما اس کا مجب ہوگی یعنی اچھا کھانا وہ تمائے نفس کے باعث کھانا چاہتا ہے یہ دونوں قسم کے رجحانات یعنی مخلوق میں نام و نمود اور تما و ہرس ایک قسم کی بیماری ہے جس کے علاج کی سخت ضرورت ہے تاکہ علاج سے وہ بہتر اعتدال پر آ جائے انہی شیخ دارانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دھلے ہوئے کپڑے ایک بار پہنے تو شیخ احمد رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ کاش آپ اس لباس سے عمدہ لباس پہنتے یہ سن کر شیخ دارانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کاش میرا قلب دوسرے قلوب کے مقابلے میں ایسا ہوتا جس طرح میرا لباس یعنی یہ کمیز دوسروں کے لباس کے مقابلے میں صاف ستھرا نظر آ رہا ہے اس قول سے مقصود یہ ہے کہ میرا دل جس قدر صاف ہے اسی قدر صاف لباس میں نے پہنا ہے درویشوں کا پیون دار لباس اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ صوفیہ پیوندار دار لباس پہنتے ہیں بعض اوقات وہ کوڑے کے ڈھیروں سے دھجیاں اور چیتھڑے اٹھا کر ان سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے چنانچہ اہل حق کی ایک جماعت ایسا ہی کیا کرتی تھی چونکہ ان کی وجہ معاش مقرر نہ تھی جس سے وہ لباس خریدتے اس لیے وہ کوڑے کے ڈھیروں سے چیتھڑے اور دھجیاں اٹھا لیتے تھے اور کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے اور تناسب حال کے برقرار رکھنے کے لیے در در جا کر وہ روٹی کے ٹکڑے حاصل کرتے تھے شیخ ابو عبداللہ الرحمۃ اللہ علیہ الرفائی اسی قسم کے فقر اور توکل پر تیس سال تک مستقل مزاجی سے قائم رہے جب دوسرے درویشوں کے لیے کھانا آتا تھا یعنی فتوح تو وہ اس کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے جب ان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ تو حق توقل کے سلسلے میں کھاتے ہو اور میں فقیری اور مسکینی کے حق سے کھاتا ہوں یعنی میرے اور تمہارے کھانے میں مناسب نہیں ہے مناسبت نہیں ہے چنانچہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان در در سے روٹی کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے تھے یہ شان ان لوگوں کی ہے جن کی وجہ کفالت اور روزی معین و مقرر نہ ہو اور وہ کسی کے زیر بار احسان بننا نہ چاہتے ہوں کسی کے زیر بار احسان بننا نہ چاہتے ہوں شیخ بشر بن حارت رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض اور ایک نوجوان کا جواب روایت ہے کہ مرقہ پوش صوفیوں کی ایک جماعت شیخ بشر بن حارت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس لباس میں لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ اس لباس سے تم پہچان لیے جاتے ہو اور لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں یہ سن کر تمام صوفی خاموش ہو گئے مگر ایک نوجوان نے جو اس جماعت میں موجود تھا کہا کہ خداوندے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ان لوگوں کی جماعت میں شریک کیا جو جس لباس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے خدا کی قسم یہ لباس ظاہر ہو کر رہے گا تا آ کے یہ لباس تمام تر اللہ کے لیے ہو جائے یہ جواب سن کر شیخ بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے نوجوان تم نے کیا خوب بات کہی تم جیسا شخص گدڑی یعنی مرکہ پہن سکتا ہے کہ خود نمائش کا اس کے اندر شائبہ نہیں ہے یہ جواب سن کر شیخ بشر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے نوجوان تم نے کیا خوب بات کہی تم جیسا شخص گدری یعنی مرکہ پہن سکتا ہے کہ خود نمائش کا اس کے اندر شائبہ تک نہیں ہے اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فقیر کا لباس مدت تک نہیں اترتا تھا اور چونکہ اس کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا اس لیے اسی کو پہنے رہتا تھا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے تین درہم میں قمیض خرید کر پہنی اور پھر اپنے پوروں یعنی انگلیوں کے سروں سے اس قمیض کی آستینوں کا تھوڑا سا کاٹ دیا یعنی وہ پھٹی ہوئی معلوم ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمر عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے دوست یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی قمیض میں پیوند لگاؤ یعنی پیوند لگی قمیض پہنو اپنے جوتوں کو خود گانٹھو اور اپنی آرزوؤں کو کم کرو اور اپنی بھوک سے کم کھاؤ شیخ جریری رحمۃ علیہ سے منقول ایک عجیب و غریب واقعہ شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ایسا شخص مقیم تھا جو موسم سرما اور گرمی میں صرف ایک ہی کپڑے میں رہتا تھا جب اس سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو اس شخص نے اپنا قصہ اس طرح بیان کیا کہ میں بہت سے کپڑے پہننے کا عادی تھا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں اتنے میں وہاں میں نے اپنے ساتھ درویشوں کی جماعت کو دیکھا وہ لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہا کسی اسنا میں کچھ فرشتوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان سے الگ کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ ایک کپڑے والے ہیں اور تمہارے پاس دو کپڑے ہیں یعنی دو قمیضیں ہیں تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے اس وقت سے میں نے عہد کر لیا ہے کہ ایک ہی کپڑا پہنوں گا یہاں تک کہ میں واصل بحق ہو جاؤں یعنی وفات پا جاؤں منقول ہے کہ شیخ ابو یزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کے جسم پر صرف ایک قمیض تھی وہ بھی کسی سے مستعار لی ہوئی چنانچہ ان کے وصال کے بعد وہ اس کے مالک کو واپس کر دیا گیا ہمارے شیخ محترم ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت حماد کا یہ حال تھا کہ وہ بہت عرصے تک کرائے کا لباس پہنتے رہے اپنی ذاتی ملکیت اور خرچ سے بنایا ہوا لباس نہیں پہنا شیخ ابو حفظ حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی فقیر کو بھڑکیلے لباس میں دیکھو تو ایسے درویش سے کبھی بھلائی کی امید نہ رکھنا شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی استاد ابن القرینی کا جب انتقال ہوا تو ان کے جسم پر ایک گدڑی تھی جس کی ایک آستین اور کلیوں کا وزن تیرا رتل کے قریب تھا یعنی اس کثرت سے اس میں جوڑا اور جوڑ اور پیوند لگے ہوئے تھے چنانچہ صوفیہ کی ایک بڑی جماعت اس قسم کا موٹا لباس پہنا کرتی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک بندوں کی ایک جماعت بھی درویشوں کا لباس نہیں پہنتی اس سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی حالت کہ لوگوں سے اپنی حالت کو لوگوں سے چھپائیں یعنی گدڑی پہننے سے حالت کا اظہار ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی درویش ہے یا یہ صورت ہوتی ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس مرقہ یعنی گدڑی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے کہتے ہیں کہ ابو حفظ حداد رحمتہ اللہ علیہ بہت نرم لباس پہنتے تھے اور ان کے گھر کا فرش ریت کا تھا شاید بجائے بچھونے کے وہ اس پر سو جاتے تھے اور کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھاتے تھے اصحاب صفا میں کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے اور مٹی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو یعنی بستر چادر وغیرہ نہیں بچھاتے تھے اور شیخ ابو حفظ رحمتہ اللہ علیہ جو نرم و نازک لباس پہنتے تھے وہ صحیح علم اور نیک نیتی کے ساتھ پہنتے تھے اور اسی درستی نیت کے ساتھ ان کا خدا سے تعلق تھا لہذا اگر بعض صادقین موٹے لباس کے بجائے نرم لباس پہنے اور اس سلسلے میں نیک نیت ہوں تو ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بائیں ہمہ موٹا اور پیوندار لباس پہننا درویشوں کی شان اور ان کا معمول ہے تاکہ دنیا دنیا کی شان و شوکت سے ان کی آدم توجہی کا اظہار ہو یعنی دوسروں کے نقطہ نظر سے ان کا یہ مقصود نہ ہو اس سلسلے میں اوپر سراہت ہو چکی ہے اور یہ روایت اس کی تائید میں منقول ہے کہ جو کوئی قدرت رکھنے کے باوصف زیب و زینت کا لباس ترک کرے اللہ تعالی اس کے ایوز ہلائے بہشتی پہنائے گا بہرحال نرم و نازک لباس کا استعمال صرف اس شخص کے لیے مناسب ہے اور اس کو زیب دیتا ہے جو اپنی روحانی حالت کا علم رکھتا ہے اور اپنے نفس کی عادتوں سے واقف ہے اور اس کو نفس کی پوشیدہ خواہشوں پر بھی قابو حاصل ہے تاکہ وہ مرکہ پوشی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں حسن نیت کے ساتھ حاضر ہو سکے یعنی گدڑی پہننے سے نیکنیتی برقرار رہے اور نفس اس میں کسی قسم کی خلل اندازی نہ کر سکے اب رہے وہ لوگ جن کے حال کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے یعنی جن کا حال مع اللہ ہے اور اختیار کے دائرے سے باہر ہیں اپنے ارادے پر کچھ اختیار نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایسا لباس پہنیں وہ تو اسی لباس کو پہن لیں گے جو اللہ تعالی ان کو پہنائے گا یعنی اپنی خواہش سے نہ موٹا لباس پہنتے ہیں اور نہ نرم و نازک کہ وہ وقت کے تابع ہوتے ہیں اس سے میں ایک عمدہ طریقہ یہ بھی ہے کہ سالک اپنے آپ کو ٹٹولے اپنے نفس کا جائزہ لے اگر دیکھے کہ ایک لباس کے سلسلے میں نفس آمادہ شرارت ہے کوئی اور تما اور خواہش اس کے ساتھ وابستہ ہے یا کوئی پوشیدہ یا ظاہری خواہش اس مخصوص لباس کے ساتھ موجود ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے مہیا کیا ہے تو پہلے اس خواہش کو دور کر دے اور اگر اس کا حال معلہ اللہ ہے اختیار کو ترک کر چکا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے یہی ایک راستہ باقی ہے کہ وہ اس لباس کو زیبتن کرے جو اللہ تعالی اس کے لیے مہیا کر دیا ہو خواہ وہ حسن ہو یا نرم حضرت ابو النجیب سہروردی رحمت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہمارے شیخ ابو النجیب سہروردی وردی رحمۃ اللہ علیہ کسی مخصوص لباس کے پابند نہیں تھے بلکہ بغیر تکلف اور بلا مقصد جیسا لباس مل جاتا تھا پہن لیتے تھے اکثر دس دینار کا قیمتی امامہ بھی پہن لیتے تھے اور کبھی کبھار چند دافق کا امامہ بھی پہن لیتے ہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مخصوص حت کا لباس زیبن فرماتے تھے اور ان کی مخصوص تیلسان ہوتی تھی جو وہ زیب دوش فرماتے تھے شیخ علی بن الحیثمی عراقی کے دیہاتی درویشوں کا لباس پہنتے تھے شیخ علی ابن الحیث عراق کے دیہاتی درویشوں کا لباس پہنتے تھے زنجان کے شیخ ابو بکر الفرا رحمتہ اللہ ایک موٹی پوستین عوام جیسی پہنا کرتے تھے اس طرح ان تمام بزرگوں کی لباس پوشی اور اس کی مخصوص وضاح و قطع میں نیت صح مزمر تھی ان کے تعارف اور لباسوں کی مختلف حیتوں کا ذکر بہت طوالت طلب ہے اس لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے حضرت شیخ ابو سعود نے ترک اختیار کر کے ہماتن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا ترک اختیار کر کے ہماتن اللہ تعالی کے سپرد کر دیا تھا گویا ان کا حال مع اللہ تھا اگر کبھی کبھار انہیں نرم لباس مہیا ہو جاتا تو وہ اس کو بھی استعمال فرما لیتے اس وقت ان کے ارادت مندان عرض کیا کرتے تھے کہ جب آپ یہ لباس پہنتے ہیں تو بعض لوگ در پردا باطن میں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں آپ جواب میں فرماتے کہ ہم اور قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو ہم پر شریعت کا حکم ظاہری سے اعتراض کرتے ہیں تو ان لوگوں کو میرا جواب یہ ہے کہ کیا شریعت ہمارے لباس کو مکرو یا حرام بتاتی ہے وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں اب رہے دوسری قسم کے لوگ تو اس گروہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہم سے ارباب عظیمت یعنی صوفیا کرام کے حقائق کا طالب ہوتا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ کیا تم یہ اختیار کرتے ہو کہ یہ لباس ہم نے اپنے ارادہ اور اختیار سے پہنا ہے یا اس کے پہننے میں ہماری کوئی ذاتی خواہش کار فرما ہے تو اس کا بھی وہ نفی میں جواب دیتا ہے اسی طرح دونوں قسم کے افراد کے اعتراضات سے ہم باہر ہیں پھر بعض لوگوں کی درپردہ ناگواری کیا مانے رکھتی ہے کوئی صاحبِ طریقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نرم یا سخت دونوں قسم کا لباس پہن سکتا ہے مگر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مخصوص وضع یعنی نرم لباس یا سخت لباس مقرر ہو چنانچہ وہ نہایت نیازمندی کے ساتھ معبود حقیقی سے درخواست کرتا ہے کہ اس کو ایسی بہترین وضاع اللباس سے مطلع کر دیا جائے جس میں فلاح دارین ہو کیونکہ وہ خواہشات کا بندہ نہیں ہے اسی صورت میں اللہ تعالی بذریعہ ایک کش و الہام اس کو کسی مخصوص وضاع کی طرف اشارہ فرما دیتا ہے یعنی اس کی رہنمائی کر دیتا ہے اور پھر وہ صوفی اسی وضع اور لباس کو اپنے لیے لازمی کر لیتا ہے اسی طرح اس کا لباس اللہ تعالی کے حکم سے مقرر ہو جاتا ہے اور یہ طریقہ اس طریقے سے زیادہ بہتر اور اقمل ہے جس میں صرف اللہ کے لیے لباس اختیار کیا جاتا ہے اور مخلوق کی پسند ناپسند سے تعلق نہیں ہوتا اہل حق میں کوئی فرد ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت صاحب علم ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کو فراخی بھی اطاف فرماتا ہے اور وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے بائیں ہما وہ پورے علم اور یقین کے ساتھ کوئی لباس زیب تن کر لیتا ہے اور اس کو اس کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے جو کچھ پہنا ہے وہ نرم لباس ہے یا کھردرا اور موٹا اکثر وہ نرم لباسی پہنتا ہے اور اس بارے میں اس کے نفس کو حصول اختیار سے لذت ملتی ہے اور یہ حز نفس اس کو جس سے اس نے گریز کیا تھا دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے محوب کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ارادہ نفس میں موافقت فرماتا ہے یہ وصف ہر ایک کو نہیں ملتا بلکہ یہ وصف اس شخص کا ہوتا ہے جو پاکیزگی نفس اور تہارت میں کامل محبوب خدا اور بامراد ہوتا ہے خداوند وند اس کی مراد اور خواہش کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں اکثر دعویٰ کرنے والے لغزش کر جاتے ہیں حضرت یاہیا بن معاد راضی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابتدائے حال میں وہ صوف یا بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے لیکن جب وہ عمر کے آخری دور میں پہنچے تو نرم و نازک کپڑے استعمال کرنے لگے جب ان سے ابو یزید یاہیا بن معاد رحمتہ اللہ علیہ سے سلسلے میں کہا گیا کہ ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے فرمایا بیچارہ مسکین یحیٰ کم تر درجے کے لباس پر صبر نہیں کر سکا تو وہ تحفوں کے لباس پر کس طرح صبر کرے گا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پہلے سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ کون سے کپڑے ان کے لیے مہیا کیے جائیں گے سخت یا نرم لہذا جب وہ لباس ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو پہن لیتے ہیں یہ ان کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے بہرحال صادقین کے یہ تمام احوال گناہگوں مستحسن بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کل کلوئیں یا امل ہی فرب بکم علم و بمن پارہ نمبر سترہ سورہ بنی اسرائیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل پیرا ہے اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ راہ راست پر ہے بہرحال موٹا لباس پہننا تمام لباسوں میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اب بندہ حق کے لیے اولا اور اسلم ہے اور اس کو آفاق سے دور رکھنے والا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک قمیص تھی جناب مسلمہ بن عبد المالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی عبادت کے لیے گیا میں نے دیکھا ان کی عیادت کے لیے گیا میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص میلی ہو گئی ہے میں نے ان کی زوجہ فاطمہ بنتے عبد الملک سے کہا کیا آپ امیر المومنین کے کپڑے تو دھو دیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ دھو دوں گی کچھ دن کے بعد میں پھر ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے ان کی قمیص اسی طرح میلی پائی میں نے کہا کہ اے فاطمہ کیا میں نے تم کو اس قمیص کے دھونے کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم امیر المومنین کے پاس اس کے سوا اور کوئی قمیص نہیں ہے پھر کس طرح میں اس کو دھوں۔ جناب سالم کہتے ہیں کہ خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نفیس پہننے والے لوگوں میں سے تھے یعنی سب سے زیادہ نرم لباس پہنتے تھے مگر جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ گھٹنوں میں سر دے کر بہت روئے اس کے بعد پرانے اپنے پرانے کپڑے جو بہت میلے تھے منگا کر پہن لیے اسی طرح یہ روایت ہے کہ حضرت ابو دردار ردی نے انتقال فرمایا تو ان کے لباس میں چالیس پیوند لگے تھے حالانکہ ان کا وظیفہ چالیس ہزار درہم سالانہ مقرر تھا حضرت زید بن وہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رے کا بنا ہوا کرتا استعمال کیا وہ کرتا ایسا تھا کہ جب اس کی آستین کو کھینچتے تو وہ کھینچ کر انگلیوں کے سروں تک آ جاتی یعنی آستینیں لمبی ہو جاتی خارجیوں نے آستینوں کے لمبے ہونے کی وجہ سے اس پر اعتراض کیا فل خوارج بز تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اس لباس پر ایپ جوئی کر رہے ہو جو تکبر سے بہت دور ہے اور جو اس لائق ہے کہ مسلمان اس میں میری اقتدا کریں منقول ہے کہ حضرت عمر عنہ اپنے دور خلافت میں جب کسی شخص کے جسم پر دو باریک کپڑے دیکھے تو آپ اس پر درا اٹھاتے اور فرماتے لباس کی یہ چمک دمک عورتوں کے لیے رہنے دو یعنی تم مرد ہو ایسا لباس استعمال مت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے دلوں کو صوف کے لباس سے روشن کرو بے شک یہ دنیا میں تو تحقیر کا موجب ہے لیکن آخرت کا نور ہے بس لوگوں کی تعریف اور ثنا سے اپنے دین کو خراب نہ کرو روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک زیب پا فرمائیں جب آپ نے ان پر نظر ڈالی تو وہ آپ کو بہت بھلی معلوم ہوئیں آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ فرمایا جب آپ سے اس سجدے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے خفا نہ ہو جائے اسی لیے میں نے اس کے حضور توازوں کا اظہار کیا بہرحال اب یہ جوتے میرے گھر میں رات نہیں گزاریں گے آج رات یہ جوتے گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے اللہ تعالی کی ناراضگی کا خطرہ ہے بس آپ نے وہ نالین مقدس مقدس پیروں سے اتار دیے اور سب سے پہلے جو غریب اور محتاج شخص آپ کو ملا آپ نے وہ نالین اس کو مرحمت فرما دیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فشترا لہو تعلین مخصوف اور آپ کے لیے جگہ جگہ سے گٹھا ہوا جوتا خریدا گیا اور آپ نے اس کو پہنا یعنی جگہ جگہ سے جوڑ لگی ہوئی جوتیاں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صوف کا لباس زیب جسم اتر فرماتے تھے اور جوڑ لگے ہوئے یعنی گٹھے ہوئے جوتے استعمال فرماتے تھے اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے نفس محل آفات ہے چونکہ نفس محل آفات ہے پس کا فریب کاریوں اور پوشیدہ خواہشوں سے آگاہی ایک مشکل کام ہے بس یہی طریقہ افضل و اولی اور زیادہ لائق و موزوں ہے کہ جس کام میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہو اس کو اختیار کیا جائے اور جو مشتبہ ہو اس کو ترک کر کے غیر مشتبہ کو انجام دہی کے لیے پسند کرے پاکیزگی نفس اور پاکیزگی لباس اس سلسلے میں صاحب طریقت کے لیے یہی مناسب ہے کہ جب تک نفس مکمل طور پر پاکیزگی سے آراستہ نہ ہو جائے اور سہولت اور وسعت کے حقیقی مفہوم کا علم پختہ اور واضح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ سہولت اور وسعت کا راستہ اختیار نہ کرے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ نفس خواہشات کی اتباع سے بعض آ جائے اس کی نیت میں وہ خلوص پیدا ہو جائے جس کے باعث اس کے تصرفات سرح اور واضح علم کی رہنمائی میں صحیح ہونے لگے مگر ارباب ہمت جس میدان کے شہ سوار ہیں وہ بے تباہی اس بات میں رفعت اور سہولت کو اختیار کرنا تو الگ رہا اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ انہیں یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ان کے زہد پر حرف نہ آ جائے اور وہ فضیلت ظہت سے محروم ہو جائیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ نرم و نازک لباس بے شائبہ نفس بے شائبہ نفس پہن سکتے ہیں لیکن نرم و نازک لباس پہننا بہرحال دنیا داری ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ من رغ کا خوب ہو ہو جس کا لباس نرم و نازک ہے اس سلسلے میں جو رخصت دی گئی ہے اس کو وہی اختیار کرتے ہیں جو زہد اختیار نہیں کرتے بلکہ شریعت کی سہولتوں پر کار بند رہتے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ ارباب شریعت تو اس رخصت سے فائدہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن عرباب زہد اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جناب القمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی قبر و غرور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس بھی پاکیزہ ہو اس کے جوتے بھی اچھے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل الحب الجمال اللہ تعالی صاحب جمال ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے اس حدیث شریف میں جو لباس پاکیزہ کی رخصت ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو نفسانی خواہش اور غرور و تکبر کے بغیر عمدہ اور اچھا لباس پہنے لیکن اس کے برعکس جو شخص دنیاوی نمائش اور نمود کے لیے اچھا لباس پہنتا ہو اس کے حق میں وعید موجود ہے چنانچہ حضرت ابو عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا آزار نصف ساق یعنی پنڈلی تک ہے اگر وہ پنڈلی اور دونوں ٹخنوں کے درمیان میں ہو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ ٹخنوں سے نیچا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے جو آزار کو فخر سے گھسیٹتا چلتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا تم سے پہلے ایک قوم کا ایک فرد اپنی چادر پر اتراتا جا رہا تھا اپنی چادر پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا اچانک اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تو وہ قیامت تک اسی طرح زمین کے اندر حرکت کرتا رہے گا جس طرح چادر اوڑ کر رہا تھا مختلف الاحوال سالک سالقوں اور ارباب طریقت کے احوال مختلف ہوتے ہیں جس نے اپنا اپنے درست اور صحیح علم کی بدولت اپنے حال کو درست کر لیا ہے تو معقولات ملبوسات اور دوسرے تصرفات میں اس کی نیت درست رہتی ہے یعنی بھٹکتی نہیں اور تمام حالات میں اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس استقامت باطنی کی بدولت اس کے تمام تصرفات درست ہوتے چلے جاتے ہیں ان میں کجی پیدا نہیں ہوتی